رب ربش راہلی سدری ولی امریسانی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ان شاء انشاءاللہ آج ہم فہم القرآن پروگرام کے سلسلے میں نویں پارے کا مطالعہ کریں گے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو نہ صرف یہ کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے بلکہ ان کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت بھی ہے اس کا پڑھنا اور پڑھانا انسانوں کو سکون بخشتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی زندگی میں سکینت ہو اطمینان ہو اس میں رحمتیں نازل ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جائے تو اس کو چاہیے کہ قرآن کی تعلیم قرآن کے سیکھنے سکھانے کے کام میں مشغول ہو عام طور پر ہم صرف تلاوت کو کافی سمجھتے ہیں تلاوت بھی برکت کا باعث ہے لیکن یہاں پر خاص طور پر تعلیم کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ہے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے ارشاد باری تعالی ہے نوواں پارے کا آغاز ہے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا اول تعودن في ملتنا قالا اول او اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے ذکر ہو رہا تھا قوم شعیب کا کہ کس طرح شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت خیر خاہی کے ساتھ اپنا بھائی کہ پکارا انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں برے کام کرنے سے روکا خصوصی طور پر تجارت میں ناپ میں کمی کرنے اور دوسروں کے حقوق مارنے سے خاص طور پر روکا لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہ سنی اور گمنڈ میں آ گئے تکبر میں آ گئے اور جب دلیل نہ ان کو جوابن ملی تو دھمکیاں دینے پر اتر آئے کہ اگر تم اپنی اس تبلیغ سے باز نہیں آؤ گے اس نصیحت سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے ہی نکال دیں گے یا پھر تمہیں ہمارے ہی دین میں واپس آنا ہوگا اگر ہمارے بیچ میں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے طریقوں کے مطابق رہو گے اس پر شیب علیہ السلام نے جواب دیا کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہو خواہ ہمیں واپس پلٹنا سخت ناپسند پسند ہو ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں یعنی اگر ہم بھی وہی کچھ کرنے لگے یہ سب نصیحتیں کرنے کے بعد جو تم کر رہے ہو تو پھر ہمیں اللہ کے عذاب کا ڈر ہے اس کی ناراضگی کا ڈر ہے جب کہ اللہ ہمیں سے نجات دے چکا ہے ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن ہی نہیں اللہ یہ کہ ہمارا رب ہی ایسے چاہے اور آبیسلی رب تو ایسا نہیں چاہ سکتا کہ انسان ہدایت کے بعد پھر گمراہی کی طرف لوٹے وسیع ربنا کل علما ہمارے رب کا علم ہر چیز پر ہاوی ہے اللہ اسی پر ہم نے توکل کیا یعنی تم دھمکیاں بھی دیتے ہو تو دیتے رہو ہم واپس نہیں پلٹیں گے ہم اپنے رب کو اپنا سہارا بناتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اسی پہ کرتے ہیں اور پھر انہوں نے دعا کی رب نفتا ربتا قومین بل حقیر الفاطین انہوں نے قوم کے حق میں بد نہیں کی لیکن اللہ سے فیصلہ چاہا اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وقال من اس کی قوم کے سردار جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے یعنی شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مان رہے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے وہ کیسے پیغمبر تو انسانوں کو ہدایت کی طرف کامیابی کی طرف فلاح و صلاح کی طرف بلاتے ہیں ان کی پیروی کس طرح بربادی کا باعث ہو سکتی ہے دراصل بات یہ تھی کہ یہ قوم چونکہ تجارت پیشہ تھی تو تجارت میں کامیابی اور ترقی کے لیے ان کے خیال کے مطابق دھوکہ دہی اور دوسروں کو نقصان دینا اور چیٹنگ کے ذریعے فراڈ کے ذریعے غلط مال بیچ کر نفع کمانا ضروری تھا اور ان کے خیال میں اگر ہم شعیب علیہ السلام کی باتیں مانتے ہیں تو پھر تو یہ نفے اور آمدنی کے جتنی قسمیں ہیں جتنی صورتیں ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی کوئی تجارت اخلاق اور دیانت پر کیسے چل سکتی حالانکہ یہ ان کی بالکل غلط فہمی تھی اور انہوں نے چونکہ اپنے لیے دھوکہ دہی کو ایک معیار بنا رکھا تھا کامیابی کا تو وہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے اور آج بھی آپ دیکھیے کہ اگر لوگوں سے یہ کہا جائے کہ فیئر ٹریڈ کرو مزدور کو اس کا حق دو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو تو لوگ ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ آج کوئی سچ کا زمانہ ہے اگر ہم دھوکہ نہ دیں تو کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں تو یہی مینٹالٹی اور یہی سوچ ان لوگوں کی تھی کہ ہم کھڑے کھڑے سودے نہیں کر سکتے ہم صرف سچ نہیں بول سکتے تجارت میں جھوٹ بولنا لازم ہے تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جب دیکھا کہ یہ قوم کسی طرح نہیں مانتی تو نتیجن ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوں جو کہ آیا ساتھ ساتھ جیسے علیہ السلام آئے انہوں نے دو باتیں قوم نے نہیں مانی جھگڑا کیا اور اتنے میں عذاب آ گیا ایسا نہیں ہوا اس میں سال سال گزرے اور ایک عرصے تک قوم کو سمجھایا جاتا رہا اور یہی ہر قوم کے ساتھ ہوا موسی علیہ السلام نے تقریباً چالیس سال تک فرونیوں کو تبلیغ کی تھی اس کے بعد پھر وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اسی طرح باقی پیغمبر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال تک مکہ میں رہے اور ان لوگوں کو سمجھاتے رہے تو ہر قوم کے پیغمبر نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور جب قوم کسی طرح نہیں مانی تو پھر ان پر عذاب آیا اب یہاں بھی یہی ہوا مرجفا تو ان کو ایک دہلا دینے والی آفت نے آ پکڑا زلزلہ آ گیا ان پر اصبہ دارحم جافمین تو اپنے گھروں میں اونھے پڑے کے پڑے رہ گئے اٹھنا بھی نصیب نہ ہوا الذين كذبوا شعيبا كالم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے ہوئے گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعب کے جھٹلانے والے ہی اخر کار برباد ہو کر رہے یعنی وہ سمجھتے تھے کہ شعب علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے سے نقصان ہوگا لیکن یہاں کیا ہوا تاریخ کیا بتاتی ہے کہ جنہوں نے نہ مانا انہوں نے دراصل نقصان اٹھایا کیونکہ سچائی بدلتی نہیں اللہ تعالیٰ کے جو پیمانے ہیں حق اور باطل کو جاننے کے وہ تبدیل نہیں ہوتے لامکل مات اللہ اللہ کی باتیں نہیں بدلتی انسانوں کے ویلیوز بدلتی رہتی ان کے طور طریقے بدلتے رہتے ہیں ان کے ہاں کبھی ایک چیز اچھی ہو سکتی ہے اور کبھی وہی چیز بہت بری ہو سکتی ہے اور کبھی بہت بری چیز جو ہے اس کو بہت اچھا سمجھ لیا جاتا ہے اور برائی پر لوگ اسی طرح خوش ہوتے ہیں جیسے کسی نیکی پر خوش ہو رہے ہوں لیکن اللہ کے ہاں ایسی اندھیر نگری نہیں ہے وہاں حق حق ہے اور باطل باطل ہے اگر کوئی شخص حق کا انکار کرتا ہے تو وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سنبھلنے کے لیے مہلت دیتا ہے وقت دیتا ہے کہ لوگ سمجھیں لیکن اگر پھر بھی لوگ نہ سمجھیں تو بالآخر ان کی شامت آتی ہے شاہ سلام یہ کہ ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے برادران قوم اب آپ دیکھیے جا بھی رہے ہیں تو خطاب کتنے اچھے الفاظ میں کہ رہے ہیں یا قومی اے میری قوم اے میرے بھائیوں میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہر ہر طرح سے سمجھایا تم نے دھمکیاں بھی دی تو تمہیں بہترین طریقے سے نصیحت کی اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے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 یعنی پیغمبر آتا ہے سمجھاتا ہے جب وہ انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان پر حالات تنگ کرتے لیکن پھر جب وہ نہیں مانتے تو دوسرے طریقے سے ان کی آزمائش ہوتی ہے تو اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا کیا اس خیال سے شاید کہ وہ آجزی پر اتر آئیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان پر جو مشکل حالات آتے ہیں تو وہ اس کے اندر ایک نرمی پیدا ہونے لگتی ہے اس کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں جو عام حالات میں نظر نہیں آتی لیکن جب انسان اس سے بھی نصیحت نہیں پکڑتے سبق نہیں لیتے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا یعنی گناہوں کے باوجود ان پر حالات پھیر دیے یعنی اچھے دل لے آئے تو اس پر انہیں اور یہ زوم ہو گیا کہ شاید ہم جو کر رہے تھے وہ اچھا ہی تھا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے یعنی گناہ کے باوجود انہیں ڈھیل ملتی رہی خوب ترقی ہوئی دنیا میں کہنے لگے ہمارے پہلو پر بھی اچھے برے دن آتے رہے تو یہ تو وقت کی رفتار ایسے ہی ہوتی ہے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے زندگی میں مختلف قسم کے حالات آتے رہتے ہیں تو انہوں نے کسی بھی چیز سے نصیحت نہ پکڑی آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی کہ یہ اللہ کا عذاب تھا اور اس کی پکڑ تھی ایک حدیث کے مطابق مومن پر مسائب آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے یعنی وہ اپنی غلطیوں کا اطراف کرتا ہے توبہ کرتا ہے اور ہر گناہ کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا مصیبت کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن اس کے منافق کا کیا حال ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال گدے کیسی ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے مالک نے اسے کیوں باندھا اور کیوں چھوڑ دیا یعنی اس کی عقل نہیں کام کرتی اور وہ ایک لگی ر... لگی بندھی رفتار پہ چلتا رہتا ہے جہاں روک دیا جائے رک جاتا ہے جہاں چلا دیا جائے چل پڑتا ہے لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسا میرے ساتھ ہو کیوں رہا ہے تو اسی طرح منافق کو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ یہ سب آزمائشیں تکلیفیں کیوں ہیں یہ حالات ایسے کیوں ہو رہے ہیں اس کو نہ اپنی غلطی نظر آتی ہے اور نہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے فخد نہ وقت لائے شور اور پھر اچانک پکڑ آ جاتی ہے جس کے بعد سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک موت غزب ذات کی پکڑ ہے ولا اناخرا تقو اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے عَلَيْهِم مِّنَ وَلَكِنْ كَذَّبُوا بِمَا كَانُوا اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے یعنی اگرچہ ایمان اور تقوی کی اصل جزا آخرت میں ہی ہے کیونکہ دنیا میں انسان کو اس کی خیر و بھلائی کی جتنی بھی جزا دے دی جائے وہ کافی نہیں بہت تھوڑی ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ میزان کی ہر چیز پر بھاری ہو جاتا ہے الحمد کہنا میزان کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ کہنا زمین آسمان کے بیچ کی فضا کو بھر دیتا ہے اب یہ نیکیاں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جس سے انسان کو ان کا بدلہ دیا جا سکے شکر گزار ہونے کا یا سابر ہونے کا یا اللہ کے ذکر کرنے کا دنیا میں ہے ہی نہیں کچھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان سب نیکیوں کی جزا آخرت میں رکھی ہے لیکن اس کی ایک جھلک وہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے انسان کو اس پر فرمایا کہ اگر ایمان اور تقویٰ کرتے تو یہ نہیں کہ ان کی دنیا بگڑ جاتی کیونکہ عموماً یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم دین کی طرف آئیں گے تو شاید ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے فرمایا نہیں اللہ تعالی آسمان اور زمین سے برکتوں کے دھانے کھول دیتا ولا کنکت لیکن لوگوں نے جھٹلا دیا حق کو جھٹلا دیا تو ہم نے پھر کیا کیا نہ ہوں بے ماں انہیں ان کی بری کمائی کے حساب میں پکڑ لیا ان کی غلطیوں پر انہیں پھر ایک حد تک مہلت دی اس کے بعد ان کی پکڑ ہو گئی پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی یعنی کوئی بھی قوم کوئی بھی نیشن اگر ڈٹائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتی چلی جا رہی ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ زیادہ عرصہ یہ کرتی رہے گی اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان گناہوں کا وبال مج... اجتماعی طور پر نہ آ جائے فرمائیں کہ کیا لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری پکڑ ان پر کہیں رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یا اچانک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے یعنی اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گے کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کس خفیہ تدبیر کے ساتھ لوگوں کو پکڑتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو ورنہ لوگ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر استغفار کرتے ہیں اپنے حالات کی اصلاح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ان پر لوٹاتی ہیں اور کیا ان لوگوں کو جو پچھلے ہلے زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں یعنی ایک قوم کی تباہی کے بعد جب ان کو دنیا ملتی ہے تو وہ اس امرے واقعی سے کچھ سبق نہیں لیتے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر بھی ان کو پکڑ سکتے ہیں؟ یعنی ایک قوم جب اٹھتی ہے پچھلے قوم کے زوال کے بعد تو وہ یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ اگر ہم نے غلط طریقہ اختیار کیا تو ہر ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلے لوگوں کا ہو چکا ہے لیکن عموماً لوگ ان حقائق سے اور ان کے نتائج سے غفلت برتتے ہیں تو ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے یعنی تاریخ سے کوئی سبق نہیں لیتے یہ قوم جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں یعنی ان کے کھنڈرات موجود ہے ان کی تاریخ موجود ہے لوگ جانتے ہیں کہ ان سب کے ساتھ کیا ہوا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے ماننے والے نہ تھے دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں یعنی جو بات نہیں مانتے ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا یعنی اللہ تعالی سے جو انہوں نے وعدے کیے ان کو پورا نہیں کیا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا نا فرمان ہی پایات نا پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ اللہ نے اور ہماری نشانیوں کے ساتھ نشانیاں کیا تھی اللہ کے رسول موس علیہ السلام کو اسات دیا گیا جو وہ پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا اپنا ہاتھ وہ نکالتے تو ہاتھ چمکنے لگتا ان نشانیوں کے ساتھ وہ فرعون کے دربار میں گئے اور اس کو حق کی بات بتائی اور اللہ کی طرف بلایا لیکن ان پر ان نشانیوں کا کچھ بھی اثر نہ ہوا فنزور کئی المفسدین پھر دیکھو کہ مفسدوں کا انجام کیا ہوا بالآخر فرعون کی اتنی شاندار عالی شان سلطنت کس طرح تباہ ہوئی کہ کوئی بھی نہ بچا وکال موسا یا انی رسول من رب المین علیہ السلام نے کہا اے فرعون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ دلیل لے کر آیا ہوں لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے یہاں دلچسپ بات یہ کہ علیہ السلام بےک وقت دو قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے یعنی باقی انبیاء جو ہیں وہ اپنے اپنے قوم کی طرف بھیجے گئے مس علیہ السلام ایک طرف فرآون کی قوم کی طرف بھیجے گئے کی طرف بھیجے گئے اور دوسری طرف بنی اسرائیل کی طرف وہ بنی اسرائیل کو ان کا بھولا و سبق یاد کرا رہے تھے ان کو تذکیر کر رہے تھے اور دوسری طرف فرآون اور اس کی قوم اور اس کے سرداروں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے کتنی بھاری ذمہ داری تھی اللہ کے اس بندے پر اور کس طرح انہوں نے اس کو نبھایا یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں اس کے ساتھ آتا ہے کہ کسی اور کا نہیں آتا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرآن کے پاس جا کر کہا کہ تم اللہ پر ناحق باتیں نہ کرو اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو کیونکہ بنی اسرائیل کو غلام بنایا تو اس نے ان کن تجا تبا فرآن نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس کو پیش کرو اپنی نبوت کا کوئی ثبوت پیش کرو موسی علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ جیتا جاگتا اجدہ تھا سانپ تھا اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا یہ دو اتنی واضح نشانیاں تھیں کہ سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا لیکن پھر اور نہیں سمجھا اور ان کو موسی علیہ السلام کی جادوگری قرار دیا اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیا اور حق کا انکار کر دیا لیکن کیا اپنے آپ کو یہ دھوکا دینے سے حق کو جھٹلانے سے حق تو نہیں بدلتا اور اس کا نتیجہ بھی نہیں تبدیل ہوتا کیونکہ اللہ سبحانہ و نے یہ دنیا حق کے ساتھ بنائی ہے اس میں جو شخص سچائی پر عمل کرے گا اور چیزوں کو اسی پرسپیکٹو میں لے گا جس میں وہ اللہ نے بنائی ہے یا وہ ہمارے سامنے رکھی ہیں تو اسی وقت انسان کامیاب ہو سکتا ہے اگر انسان اپنی فطرت کے خلاف چلے یا اللہ کے قوانین کے خلاف چلے تو پھر سوائے تباہی کے انجام کچھ نہیں ہوتا قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقینا یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔ ہانی موسی علیہ السلام پر الزام لگا دیا وہ اللہ کے نبی تھے کہنے لگے نہیں یہ جادوگر ہے۔ اور اس جادو کے زور پہ کیا چاہتا ہے تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے تمہیں تمہاری حکومت سے نکالنا چاہتا ہے۔ الزام بھی धर دیا اب کہو کیا کہتے ہو کرنا کیا ہے یعنی ان کو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے اپنی حکومت جانے کا خوف پیدا ہو گیا پھر ان سب نے فرعن کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہر کار بھیج دیجیے کہ ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں چناچے جادوگر فرعون کے پاس آ گئے ہم آپ دیکھیے مزید ڈٹائی کے مقابلے کی ٹھان لی اور جادوگروں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا سلا تو ضرور ملے گا اب فرق دیکھ لیجئے دونوں کے اخلاق میں مس علیہ السلام کسی سلے کی غرض سے نہیں گئے تھے ورنہ اتنے بڑے مرضے آپ کے پاس تھے آپ چاہتے تو فرانس سے معلوم نہیں کیا کچھ اتیاتے لیکن وہ تو اللہ کا پیغام پہنچانے گئے تھے اور دوسری طرف جادوگروں نے آتے ہی پہلے انعام کا مطالبہ کیا کہ ہمیں ملے گا کیا تو اگر کوئی عقل والا ہو تو اسی سے ہی سمجھ جائے کہ دونوں کے اخلاق میں کتنا بڑا فرق ہے کیا ایک پیغمبر کا اخلاق اور ایک جادوگر کا اخلاق ایک جیسا ہو سکتا ہے ہرگز نہیں پھر نے جواب دیا ہاں اور تم مقرب بارگاہ ہو گئے یعنی تم ہمارے بہت مقرب ہو جاؤ گے اور ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی کہ ہم ایسا کوئی کارنامہ کرے کہ بادشاہ کے قریب ہو جائیں پھر انہوں نے موسا سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں اب وہ ایک ان کا قومی دن تھا الزینہ جشن کا دن جس میں سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے موس علیہ السلام بھی آگے اور مقابلے کے لیے کھلے میدان میں سب لوگ اکٹھے ہوئے انہوں نے موسا علیہ السلام سے کہا کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں یعنی کون شروع کرے گا مقابلہ موسا علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پھینکو انہوں نے جو اپنے انچر پھینکے تو نگاہوں کو مسور اور دلوں کو خوف زیادہ کر دیا یعنی ہزاروں کی تعداد میں جادوگر جو تھے انہوں نے رسیاں اور لاٹیاں ہر طرف پھینک دی اور وہ ساری سانپ بن کے دوڑنے لگی اور ایک عجیب سماں نظر آیا اور بہت ہی بڑا زبردست جادو وہ بنا کر لائے تھے ہم نے موس علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ اپنا اصا پھینکو بس ایک اصا اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے تلسم کو نگلتا چلا گیا سب چیزوں کو اس نے نگل لیا اس طرح جو حق تھا حق ثابت ہوا فوق الحق و بق الما کان اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا یعنی سب ختم ہو گیا فرعون اور اس کے ساتھ ہی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے ہار گیا فیرون اور سارے جادوگر اور الٹے زلیل ہو گئے ون قلبرین اس پر بھی نہیں سمجھ آئی اتنے بڑے مقابلے میں ہارنے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی آجزی پیدا نہیں ہوئی کوئی نصیحت حاصل نہ ہوئی اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو اس رب کو جو موسا اور ہارون کا رب ہے جس کو موسا اور ہارون مانتے ہیں علیہ السلام ہم اسی رب کو مانتے ہیں وہ ماہر جادوگر تھے اور جب انہوں نے اصھ دیکھا تو انہیں حق واضح ہو گیا اور سمجھا کہ یہ جادو نہیں ہے کیونکہ جو کسی فن کا ماہر ہوتا ہے وہ اس کی باریکیوں کو سمجھتا ہے اس کی حقیقت کو جانتا ہے تو انہوں فوراً کہتے نہیں نہیں یہ جادو نہیں لیکن فرون ماننے کو تیار نہیں تھا اس کے درباری ماننے کو تیار نہیں تھے فرون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں چونکہ وہ خود کو خود خدا کہتا تھا تو اس لیے اس کے خیال میں اس کی حکومت کے اندر ہر شخص کو مذہب بھی اس کی مرضی کے مطابق اختیار کرنا تھا تو اس نے کہا کہ میری مرضی کے خلاف تم کوئی اور دین نہیں اختیار کر سکتے یقیناً یہ خفیہ سازش تھی. اب ان کو بھی بلیم کر دیا جو تم لوگوں نے اس دار السلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو یہ تمہاری چال ہے کوئی حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی صرف ان کی زمشنز تھی اور ان کی بدگمانی تھی اور وہ اپنے آپ کو دھوکے پہ دھوکا دیے چلے جا رہے تھے تاکہ حق کو قبول نہ کرنا پڑے لیکن حق تو حق ہوتا ہے ایسی باتوں سے حق باطل تو نہیں ہو سکتا اور حقائق بدلتے تو نہیں کیونکہ اگر کوئی انسان سچائی کو مثلا سورج باہر نکلا ہوا کوئی کہ میں نہیں مانتا سے سورج چھپ جائے گا نہیں وہ تو ایسا شخص اپنے آپ ہی کو دھوکا دے گا تو کسی بھی حقیقت سے فرار انسان کو سوائے نقصان کی کچھ نہیں دیتا انسان کا اصل فائدہ اس میں ہی ہے کہ اللہ کی جو بات جیسے ہو اس کو مان لیا جائے سرینڈر کر لیا جائے اسی کا نام اسلام ہے اسی کا نام اطاعت ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے کہ کوئی حکم کیوں ملا ہے لیکن اگر نہ سمجھ آئے تو بھی سر جھکا دے بہرحال اب فرآم نے دھمکی دی اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہو جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا سخت عبرتناک سزا دوں گا انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے ربی کی طرف ہے آج نہیں تو کل جانا ہے اگر مارنا تو مار دو اگر تمہارے مارنے سے ہم جائیں گے تو بھی ایمان کے ساتھ تو جائیں گے تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئی تو ہم نے انہیں مان لیا یعنی ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم حق کو ماننے والے ہیں اس پر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی ربنا افرغ افریغ صبر ربنا افرغ لینا سبر فنا مسلمین اے ہمارے رب تو ہم پر صبر انڈیل دے اور دنیا سے ہمیں اٹھا تو اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں اب اس وقت انہیں اور کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی ایک یہ کہ یہ اس وقت مصیبت سامنے آ گئی ہے اتنی بڑی آزمائش کہ ہاتھ پاؤں کاٹنے کو کہہ رہا ہے اور ہاتھ اور پاؤں کسی کے کاٹ دیے جائیں ذرا امیجن کریں تو کس قدر تکلیف دہ بات ہو سکتی اور تو ہاتھ پاؤں میں ایک چھوٹا سا کانٹا چپ جائے کوئی کٹ لگ جائے تو ہم گھنٹوں تڑپتے ہیں تو کہا یہ کہ ہاتھ بھی کاٹ, دیا اور بھی کاٹ دیا جائے اور پاؤں بھی کاٹ دیا جائے اور پھر اس کے بعد سولی چڑھایا جائے تو جو انہیں آگے نظر آ رہا تھا وہ بہت ہولناک تھا لیکن اس پر بھی وہ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ جو بھی ہو ہمیں ثابت قدم رکھنا ہمیں جما کے رکھنا ہمارے اوپر صبر ڈال دینا ہم کوئی شکوہ نہ کریں ہم تجھ سے ناراض نہ ہوں ہم کہیں اپنے دین سے پھر نہ جائیں اور ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں یہ ہوتا ہے سچا ایمان کہ جس میں انسان کو جیسے بھی حالات ہوں وہ حق سے دور نہیں جاتا وہ اس پر جم جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی ایمان مطلوب ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کا وفادار رہے اچھے حالات ہوں یا تکلیف دے ورنہ تو عموماً کیا ہوتا ہے اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو تو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہی کیا ان کو نعمتیں نظر ہی نہیں آتی جو اتنی ڈھیروں ملی ہوئی ہیں اگر کوئی ایک نعمت ان کی مرضی کے مطابق انہیں نہیں ملتی تو وہ سخت ناراض ہوتے ہیں حالانکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں دراصل بہتری ہی کی ہوتی کیونکہ انسان کو تو اپنے فائدے نہیں پتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہو سکتا ہے ایک چیز تم بہت پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہت بڑا شر ہو تو اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کو نہیں دیتا ایسا نہیں کہ وہ بندے پر ظلم کرتا ہے تو اس لیے بندے کا کام کیا ہے کہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے رب کچھ دے تب بھی شکر گزار ہو اگر وہ نہ ملے جو وہ چاہتا ہے تو بھی شکر گزار ہو کیونکہ رب کے ہر فیصلے میں خیر و بھلائی ہے قوم کے سرداروں نے کہا ابھی اسے بھڑکا رہے کیا تو موسا اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے اون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کرا دوں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا یاد رکھئے کہ ایک وہ دور تھا جو مس علیہ السلام سے آنے کے پہلے کا تھا اس میں بھی یہی سزا مل رہی تھی بنی اسرائیل کو اور اب دوبارہ اسی سزا کا اعلان ہو گیا اور پھر کہنے لگا کہ ہم قاہر ہم ان کے اوپر زبردست ہیں ہمارا اقتدار ہے ہماری گرفت ان پہ بہت مضبوط ہے ہم ان کے ساتھ جو چاہیں کریں ان کو جس طرح چاہیں ہی کریں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اب دیکھیے کہ کتنے حالات سخت ہیں ایک طرف ہاتھ پاؤں کٹوانے کی کاٹنے کی دھمکیاں ہیں دوسری طرف ان کے بیٹوں کو مارنے کی دھمکیاں ہیں اور حالات ہر طرف سے بہت ہی سخت ہو گئے ہیں. اس دوران آپ دیکھیے یعنی کہ فرعن کی قوم میں سے جو جادوگر ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے اور بنی اسرائیل کے لیے کیا آزمائش آ گئی ہے تو مس علیہ السلام کیا نصیحت کرتے ہیں کیا تلقین کرتے ہیں اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ زندگی میں کوئی بھی تکلیف ہو پریشانی ہو تو وابلہ کرنے کی بجائے لوگوں کے سامنے رونے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کالا موسا لکھتا بلاہ وسبرو موسا نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو انل اور دلّ بے زمین اللہ کی ہے یوری سہا میشا عبادی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اب دیکھیں حالات اتنے تنگ ہو چکے ہیں خطرات سر پہ منڈ لا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام زمین کی وراثت کی بات کر رہے ہیں کس قدر مثبت سوچ ہے کس قدر ہوپ فل ہے کس قدر یقین ہے کتنا اطمینان ہے ہم لوگوں کو چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انتہائی مایوس ہو جاتا کچھ بخار بھی ہو رہے تو ہم کہتے ہیں یعنی کچھ, کچھ ہمیشہ ایک شیطان ایسے بس بس دل میں ڈالنے لگتا ہے کہ انسان کا حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے تو جو سچا ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو ہر حال میں پر امید رکھتا ہے کہ میرا رب ہے نا اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ان حالات کو بدل دے وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے اور وہ اور خالص ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ جو امتحان آتے ہیں نا زندگی میں یہ اصل میں بندے کو خالص کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ تکلیف میں انسان کی اصل کھل کے سامنے آ جاتی کہ وہ کتنے پانی میں اس کا ایمان کتنا ہے اور وہ اپنے رب پر کتنا بھروسہ کرتا ہے اور اس پر کتنا ایمان لاتا ہے تو کیا کرنا ہوگا اپنے اندر تخوا پیدا کرنا ہوگا اپنے اندر خدا کا خوف لانا ہوگا اپنے حالات کی اصلاح کرنی ہوگی جی اتنا اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پہ بھی ستائے جا رہے ہیں ہمارے حالات تو کچھ نہ بدلے ہم سمجھتے تھے کہ موسا آئے گا کوئی ہمارا رہنما آئے گا لیڈر آئے گا کوئی مسیحا آئے گا تو ہمارے بھی دن بدل جائیں گے لیکن یہاں تو کچھ خیر نظر نہیں آتی یہ ایک مایوسی والا جملہ تھا اس نے جواب دیا یعنی آپ مایوس ہوتے ہو قریب ہے وہ وقت کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو یعنی نہ امید نہ ہو کسی حال میں بھی فکر کس بات کی کرو کہ تمہارا اپنا عمل کیا ہے اور تم کیسے کام کرتے ہو کہ اللہ کی رحمت تمہاری طرح متوجہ ہو جائے وَلَقَدْ أخذنا آل فرعون ونقسم من الثمرات ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحت اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے یعنی اب فرعون کی قوم کے اوپر آزمائش آ گئی جب انہوں نے پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والوں کے ساتھ برا سلوک شروع کیا مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق وی ڈیزرو اٹ اور جو برا زمانہ آتا تو موسا اور اس کے ساتھ فالح بد ہے یہ مصیبت بنے ہمارے لیے حالانکہ در حقیقت ان کی بد تو اللہ کے پاس تھی یعنی سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا تھا مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے انہوں نے موسا علیہ السلام سے کہا تو ہمیں مسہور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے. ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں صاف انکار کر دیا اچھے حالاتوں برے حالاتوں ہم نے تمہاری بات نہیں مانی ٹھان لی نا انہوں نے تو جو ارادہ یہ کر لے دل میں یہ طے کر لے کہ میں نے فلاں کام نہیں کرنا تو پھر کوئی اسے ٹس سے مس نہیں کر سکتا انسان آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا ٹڈی دل چھوڑے سرسری پھیلائیں مینڈک نکالے خون برسایا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 اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے یعنی ان کی ترقی شان و شوقت ان کا آرٹ کلچر سب کچھ ختم ہو گیا حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کی تحریر تھی اب دنیا میں کوئی نہیں رہا کہ جو اس کو پڑھ کے کچھ سمجھ سکے کوئی بھی نہ بچا بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا نجات دے دی پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدا بنی ہوئی تھی یعنی فرونیوں سے نجات پا کر سمندر پار جب سہرائے سینا میں اترے جا کر اور وہاں آگے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ بت پوج رہے ہیں. کہنے لگے اے موسا ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے ہم کو مصنوعی خدا چاہیے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں یہ کیوں کہا انہوں نے اس لیے کہ کئی سو سال سے وہ فرونیوں کے ساتھ رہ رہے تھے کیونکہ ان کا مذہب شرک پر مبنی تھا وہ بتوں کو پوچھتے تھے تو انہوں نے بھی ان سے یہ تمام اثرات قبول کیے ہوئے تھے یعنی ان کے دلوں میں بھی وہی چیزیں گری ہوئی تھی تو اس لیے انہوں نے موسی علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں ایسا خدا چاہیے موسی علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہیں کتنا صبر اور حوصلہ تھا ان میں بھی یہ لوگ جس طریقے کی پیر بھی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں کیا اللہ کافی نہیں ہے حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی یعنی تمہیں تو اللہ نے اس لیے چنا کہ تم لوگوں کی ہدایت کا سامان کرو کہا یہ کہ تم خود بھٹکے ہوئے اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعن والوں سے تمہیں نجات دی تھی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی بہرحال مس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے لیے تعلیم دینے کے لیے کتاب دینے کے لیے ان کو پر بلا لیا